السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا للہ والسلام وسلات من لا نبی اللہ اما بعد فاعوذ فعودب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاقد آتينا مو سلقیٰ بکفینہ مادہ بعده غسول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 اللہ فرماتے ہیں والغد اور البتہ تحقیق آتینہ ہم نے دی موسا علیہ اللہۃ وسلام کو الکتابہ کتاب وقفینہ اور ہم نے پیدر پہ بھیجے ہی اس کے بعد کس کے بعد حضرت موسی علیہ صلاۃ وسلام کے بعد بر رسولی کئی رسول و آتئینہ اور ہم نے دیے موسا علیہ عیسیٰ بن مریم کو البیناتی واضح دلائی ان کو بھی معجزات ہم نے دیے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 فقلیلاً چنانچہ کم ہی لوگ ہیں مایومنون جو ایمان لاتے ہیں صدق اللہ العظیم